اللهم بارك ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما سبق من حسنه فامنه الله سید یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی اگر بغیر توبہ کے ان دونوں گناہوں میں سے ایک بھی گناہ اگر کو لے کر اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ رب العزت ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی وہ دو گناہ کون سے ہیں ایک شرک ہے اور دوسرا کبر ہے دونوں بڑے خطرناک گناہ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر عشرہ کا بھی اللہ کے لائق ہی نہیں کہ اللہ شرک کو معاف کر دیں بھیا فرو مادو نظال کلیمئی ہے شا چاہے تو باقی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا اور دوسرا کبر جو شرک کا چھوٹا بھائی کہل ہے ملتا جلتا ہی صحیح مسلم کی عدیز ہے نبی کریم علیہ السلاط و السلام فرماتے ہیں لاد خل الجن نہ تھا من کا نفی قلبے ہی مسکال من کبر وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا ذرہ برابر یعنی بغیر توبہ کے ذرے کے برابر بھی کبر لے کر کوئی اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اس کی معافی نہیں یہ شرک اور کبر ان میں کوئی لمبا چوڑا فرق بھی نہیں ہے سمجھنا نہ سمجھانا بالکل آسان کام ہر بندے کی سمجھ میں آ سکتا ہے چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے کوئی انعام کیا ہے اللہ کا احسان ہو گیا ہے اس اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ ڈالو گے نا کہ یہ تو فلاں کا کرم ہو ہوگا یہ تو فلاں نے دیے یہ تو فلاں کی نظر کرم ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کریں گے اللہ کی نعمت کو تو اس کو شرک کہتے ہیں یہ شرک ہے اور اگر اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اپنی طرف منسوب کرو گے کہ یہ میرا کمال ہے میرے فن کا نتیجہ ہے یہ سارے میرے کمال آتے ہیں تو اس کو کبر بولتے ہیں یہ دونوں خطرناک گناہ ہیں ذرہ برابر بھی اف نہیں ہیں لیکن معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو تھوک کے حساب ہی اللہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا سارے یا تو سرکاروں کے کھاتے میں یا اپنے کھاتے میں ایسے کر رہا ہوں اور میں ایسے کر رہا ہوں نہیں اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے نیک ہے لوگوں کی اولادوں کو دیکھتے ہو اپنے والدین کے نام بے دین آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہے اور دیندار بھی ہے نمازی بھی ہے تو اس کو کسی کی طرح منسوب نہیں کرنا بلکہ یہ کہنا ہے یہ مجھ پہ میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو گئی لوگوں کی اولادوں کو دیکھتے ہو آرام کی موت مر رہے ہیں آپ کی اولاد کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے نیک ہیں تو کیا کہنا ہے یہ میری تربیت کا اثر نہیں بلکہ ایسے کہنا ہے یہ مجھ پہ اور میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو گئی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں تو اپنے کمال نہیں میرے تقوی نے مجھے بچا لی ہے یا میں ایسے نہیں یہ کہنا ہے مجھ پہ میرے رب کی رحمت ہو گئی دیکھیں سیدنا یوسف علیہ سلا صلات... جیل میں بند تو مت لگی تھی نا سورہ یوسف بادشاہ نے باہر بلایا تو کہا پہلے جو مجھ پہ الزام لگا ہے اس کا تو پتہ کرو اس کے اندر میرا کیا قصور تھا عورتوں سے پوچھا گیا عورتوں نے کہا کہ یوسف اس عیب سے بالکل پاک ہے بالکل پاک ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں مصر کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ یوسف بے گناہ جیل میں رہا ہے اس کے اندر تو قصور ہی نہیں تھا جب مشہور ہوئی ہے نا تو یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہے باپ بھی نبی ہے دادا بھی پیغمبر ہے جا سیدھا سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اتنے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہے اپنے بزرگ ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھ کو میرے تقوی نے بچا لیے اس گناہ سے میرا فن میرا ور ہے یا میرے باپ کی نظر کرم ہو گئی ہے دادا نے بچا لی ہے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے ابراہیم خلیلا یہ کس کے پوتے ہیں اللہ رب العزت نے صرف ایک ان کے دادا جان ہے جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا اتنے بڑے بزرگوں کی لڑی سے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں جب بات پہنچی ہے تو کہتے ہیں وما ابرفسی اِنَّ النفس اِلَّا مَا <ربی> کہتے ہیں, میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا یہ تو پردے ڈال دیتا ہے ہاں جو میں گناہ سے بچا ہوں نا میرا کوئی کمال نہیں نا نہ میرے باپ دادا کا کمال ہے علامہ رحم ربی یہ مجھ پہ میرے رب کی رحمت ہو گئی یہ سبق یاد کرے ساری یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں اللہ کی طرح منسوخ کریں دیکھیں جی یوسف علیہ السلام اللہ پہ ڈالا ہے تو اللہ نے پتا کیا سلا دیا مصر کے بادشاہ بن گئے جب مصر کے بادشاہ بنے وہی بھائی بھیک مانگنے کے لیے آئے دوسری دفعہ آئے نا باتوں باتوں میں اللہ <سلام> کے بادشاہ ہیں کوئی حرور اور تکبر نہیں پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں پھر بھی کہ ادھر تو کسی بھائی کا سادہ نام لے دے وہ ناراض ہو جاتا ہے میرے نام کے ساتھ اس نے القاب ہاتھ ہی نہیں لگائے معمولی ہی جانے لیکن یوسف علیہ کیا کہتے ہیں آنا یوسف میں یوسف ہی ہوں کتنا کہ یوسف مصر کا بادشاہ یوسف ہے؟ اس سے ہم بھیگ مانگتے رہے ایک پوچھنے لگا بھیا ہم نے تو آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا آپ مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے اب یوسف علیہ السلات و السلام نے کس کے کھاتے میں ڈالا ہے میرے باپ نے مجھے پہنچا تو پوچھو کاروبار بڑا عروج بھائی جی, فلاں کی نظر کرم ہو گئی فلاں پہ حاضری دینے جاتا ہوں فلاں پہ جاتا ہوں فلاں پہ جاتا ہوں لاہور والے کا کرم ہو گیا اجمیر والے کا ملتان والے کا شباد کلندر کا اللہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ان کے تو اپنے گھر کے بزرگ ہیں یہ قرآن مجید کی داستان ہے خود بھی تو بہت بڑے والی تھے نا خود بھی پیغمبر تھے سلام ان میں سے لیکن کیا کہتے ہیں کد من اللہ علیہ یہ جو بادشاہی ملی ہے نا یہ فقط مجھ پہ میرے اللہ کا احسان ہو گئے کوئی داستان نہیں سنائی یہ داستان ہمیں آتی پہلے میں مارے ملک کے اندر تو ایسی داستان چلتی ہے پہلے میں سائیکل پہ تھا میں محنت کرتا رہا میں چھٹی نہیں کرتا تھا پھر ایسا آہستہ موٹر سائیکل پہ آ گیا آہستہ آہستہ گاڑی پہ آ گیا نہیں لیتا اپنے فن اپنی تعلیمات اپنے کاروبار اپنے بزنس کی داستان نے لیکن یوسف علیہ السلات وسلم نے کوئی داستان <coughs> نہیں سنائی اللہ کی کتنی مشقتیں اٹھائی ہے جیل میں بھی رہے منڈیوں میں بکتے رہے اللہ کے پیغمبر منڈیوں میں بکتے رہے غلام رہے لوگوں کے جیلو, جیل کی کوٹڑی میں دھکے کھاتے پھرے اب آئے ہیں بادشاہ بڑے ہیں تو یہ بادشاہی کس کی طرح منسوخ کر دی ہے یہ اللہ نے احسان کیا ہے یہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گھر میں بیٹھ کے اپنی اولاد کو یہ سمجھایا کریں بچوں یہ جو نیمتے ہیں نا یہ فقط اللہ کا احسان ہے یہ نہ کرے میں محنت کرتا رہا ہوں تو آج ہم ایسے کر رہے ہیں آپ کیا جانے بڑے بڑے عقل اکل مندر بڑی بڑی محنتیں کرنے والے بیچارے بےچارے پچاس لیتے اور بڑے بڑے عقل مند آ کے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا نظام چلا لیں گے رزق کوئی نہیں ہاں دوسری طرف آپ دیکھیں بھولے بھالے جن کو اتنی زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا ہزاروں لوکھوں, لاکھوں لاکھوں اربوں کروڑوں کی ان کے پاس تو یہ فنوں پہ نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ عطا کرتا ہے اس لیے ساری نعمتیں اللہ کی طرف بھی منسوخ کی جائیں سیدنا سلیمان علیہ اللہ تو السلام کے پاس اتنی بڑی بادشاہ کتنے بڑے بادشاہ حتیٰ کہ پرندوں کی بول اللہ نے سکھائی ہوئی تھی چوٹیوں کی بول جانتے تھے اتنی بڑی اللہ نے بادشاہی عطا کی کہ جنوں جیسی سرکش قوم کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار کر دیا ہوا تھا جنوں پہ بھی کنٹرول حتہ کہ جو کام آج کل ہم ہوائی جہاز سے لیتے ہیں نا یہ کام سلیمان علیہ السلاۃ سلام ہوا سے لیا کرتے تھے اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ اس تخت کو اڑاؤ اور فلاں جگہ پہنچا ہوا اڑاتی لموں کے اندر ادھر پہنچا دے اتنی بڑی بادشاہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے پتہ کیا کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں خود بھی پیغمبر ان کے باپ دابود علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں ایک دفعہ ساتھیوں میں بیٹھے کیا کہتے ہیں ایو الناس الم نا منطقت تو بہتی نہ منکلی شعی انضا لہو الفضل المبی کہتے ہیں ساتھیوں دیکھو پرندوں کی بولی اللہ نے مجھے سکھائی ہے ہر نعمت اللہ نے مجھے دے دی ہر نعمت کہتے ہیں یہ میرے کو فنوں کا کمال نہیں نہ میرے باپ کا کمال ہے ان نہ ہضا لاہو الفضل المبین یہ فقط اللہ رب العزت کا احسان ہے یعنی اللہ کی نعمت کو کس کی طرح منسوخ کیا ہے اللہ کی طرف ہی منسوخ کیا نہ اپنے باپ کی طرف بھی نہیں اپنی طرف بھی نہیں اس لیے یہ سبق آج یاد کریں ساری نعمتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اللہ کی طرف ہی منسوخ ہاں جو کوئی اچھا کام نہ لگے آپ کو دل کو تکلیف ہو کو مصیبت آ جائے کو پریشانی آ جائے اس کو اپنی طرف منسوخ کر لے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جی میرے فلاں کا نتیجہ ہے لیکن جو اچھی دل کو لگنے وہ اللہ کی طرف ہے اللہ رب الربیت جو اچھائی پہنچے آپ کو وہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے وَمَا مِن فَمِن جو آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری اپنی طرف سے ہے ابراہیم علیہ السلط و السلام پتا کیا کہتے تھے کہتے تھے کہتے ہیں بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دے دیتا ہے بیماری کی نسبت کس کی طرف کی ہے اپنی طرف کی ہے یونس علیہ السلات و نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا ہے انی کنت من الظالمین اے لا ظالم میں ہوں پاک کی نسبت کس کی طرف کی ہے اپنی طرف، پاکی اللہ کی ادھر ہاں تو اُلوڑ, اُلوڑ جو دل کو اچھا نہ لگے وہ نعمت اچھی مل جائے فلاں جی سونا ہے آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جی بالکل لاہور گیا تھا بیوی بی کو بھی نمک چکھایا خود بھی نمک کھایا تو بیٹا ہی ہونا تھا جی سنا ہے بیٹا ہوا ہے جی بالکل اپنی بیوی کو لے کر بیری کے کے درخت نیچے دامن پھیلا کے بیٹھے رہے جب تک پکا بیر نہیں گرا تھا موٹھا ہی نہیں تھے تو بیٹا ہی ہونا تھا اسی مسلمان سے پوچھو نا بھائی سنا ہے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے جی بالکل اللہ کو منظوری ایسے تھی بیٹی اس کے دل کو پسند نہیں ہے تو اللہ پہ ڈال دی ہے اللہ کی طرح منسوخ کر دی ہے بیٹا جو پسند ہے وہ اوروں کے کھاتے کوئی سینس دانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی یہ سینس دانوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا تیرے اندر یہ جراثیم بہت زیادہ ہے بیٹا ہی آئے گا اللہ کا نام ہی کوئی نہیں اس مسلمان سے پوچھو نا بھائی بڑی دیر سے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا حالانکہ بڑے بڑے ڈرائیوروں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے جی بالکل میں نے نا اپنی گاڑی کے پیچھے ایک جوتا لٹکایا ہوا ہے اتنا بڑا ظالم اور سرکش انسان ہے جہاں اللہ کا نام لینا تھا نا وہاں اس نے جوتے کا نام لیا جوتی کھا رہے ہیں نا پھر مسلمان برما کے اندر آگ لگی ہے کشمیر جل رہا ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارے پڑ رہی ہے کیونکہ جہاں اللہ کا نام لینا تھا اس مسلمان نے ایک جوتے کا نام لیا ہے اللہ کی نیم تو کوئی جوتے پیے پوچھا جائے بھائی جوتے کا کیا کمال ہے جوتا نظر بات سے بچا لیتا ہے اچھا جی جوتے کے اندر بڑی تصویر ہے جوتا ہی پھر بچا لیتا ہے پھر گاڑی سے خوبصورت تو تو خود ہے پھر تو ایسے کرنا چاہیے نا آپ کو کہ سفید جوڑا پہنا ہوا ہو اور اس کے اوپر جوتیوں کا ہار پہنا ہوا ہو پاگل یہ کیا کہ محترم بھائیو یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ اور کچھ نہیں کر سکتا کئیوں کے کاروبار کو بھاگ لگ جائے پوچھو کیا ہوا ہے جی جب سے میں نے یہ ندینہ پہنا ہے نا یہ انگوٹھی اس نے بھاگ لگا دیے ایسے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے اللہ کا بدل ہو گیا ایسے ہی کہنا چاہیے تھا نا لیکن ادھر اس نے پتھر کا نام لیا وہ پتھر کیا نفع دے سکتا ہے کیا نقصان دے سکتا ہے پتھر کو آپ نے اپنا رم مان لیے نہیں کوئی پتھر بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے اللہ رب العزت ہے اللہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا تھا سفید تھا صحابہ نے پوچھا کا سیاح کیسے ہو گئے ودت ہو خطا یا بنی آدم اس کو آدم کے بیٹوں کی خطاؤں نے گنا ہو نے سیاح کر دی ہے جو ایمان کیالت میں اس کو بوسا دے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے گناہ اس کے ساتھ چمر جاتے ہیں بندہ گنا رضی اللہ تعالی طباب شروع کرنے لگے آ گئے بوسا دینے لگے رک گئے کہتے ہیں انا کا وہ پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے ہاں میں جو تجھے بوسہ دینے لگا ہوں آبادا میں نے اپنے محبوب کو نانا دیکھا ہوتا وہ آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے تو میں آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا میں تو اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے بوسہ دے رہا ہوں کسی پتھر کے اندر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہر نفع کو اللہ کی طرح منسوخ کرو نفع دینے والا ایک اللہ ربونے سے دیکھیں ساری نیم اللہ کی عطا کردہ یہ ساری قرآن کی داستان ہے سیدنا نہ علیہ السلاط وسلام سیدہ مریم کی کفالت کر رہے ہیں تالا لگاؤ دور نکل گئے دیر بعد یاد آیا بھاگے ہوئے واپس آئے جلدی سے تالا کھولا سامنے دیکھا تو مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے یہ میں تو لے کے نہیں آئے یہ کہاں سے آئے اب ہم جیسا تو عید پرست ہوتا تو کیا کہتا یہ جی آپ کی دعائیں ہی ہے ہم جیسے تو عید پرستوں سے پوچھ رہے ہیں نا بھائی کیا حال جی آپ کی دعائیں پتہ نہیں اس نے آپ کے لیے کبھی دعا کی ہے یا نہیں کیا آپ نے اس پہ ڈال دی ہے لیکن کیے ہمارے ہاں پچھلے دنوں سیال کے اندر ایک جنازے پہ گئے ساتھی لے گیا تو جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک بھائی نے کہا کھانا کھلے تو پرست ہے اور وہ آگے سے پتہ ہی کیا جواب دیتا ہے پہلے بھی آپ کئی کھا رہے ہیں. اللہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا اب مریم علیہ السلات پڑھو قرآن ترجمے والا اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ دے مریم علیہ السلام نے زکری علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے ان کو یہ نہیں کہا جی آپ کے صدقے ہی ملا ہے آپ کے تو ہی ملا ہے آپ کی نظر کرم ہو گئی ہے یا میرے کمالات میرا فن نہیں کہتی اللہ زکریہ, یہ پھل اللہ کی طرف سے ملے ڈرک اللہ کا نام کسی اور کا نام ہے اس لیے میرے محترم بھائیو یہ سبق یاد کرو جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ کون کھلاتا ہے یہ نہیں کہنا کہ میں محنت کر رہا ہوں یہ اللہ کو ادا بندے کی بڑی پسند ہے کہ بندہ محنت خود کرے مشقت کرے مزدوری ملے اس کا کھانا خریدے اور پھر کھانا کھائے اور پھر ایک دعا پڑے کون سی دعا ہے سنا نبی دعود ترمیزی کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جو کھانے کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے نا الحمدللہ الذی اتانا ھذا ورزقنیہ من غیر حول مني ولا قوه تمام تعریف اور شکرانے اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے بغیر محنت کے مجھے کھانا کھلا دیا یہ جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے آقا فرماتے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے اس بندے کی ساری زندگی کا کھاتا ہی صاف کرتا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیا کہتا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے مجھے اللہ نے کھلا دی اس لیے میرے محترم بھائیو ہمیں کھانا کون کھلا رہا ہے کوئی اور نہیں آپ کی دعائیں آپ کا دعا کو ملا نہیں سچ ہے ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا لیکن ماں کا نمبر بعد میں ہے اللہ کا پہلے ہے اگر میں کے لکھنا لو یہ سب مجھ پہ میرے اللہ کی رحمت ہے یہ سب میرا اللہ کا فضل ہو رہا ہے میرے اللہ کا کرم ہو رہا ہے اللہ کی تعریف یاد کیجئے کیجیے اللہ رزت والا دیکھے نا وہ غریب سے آئے تھے نا نبی علیہ السلات اسلام کے پاس روتے ہوئے سید بخاری میں آتا ہے عرض کرتے آکا بہ آدسوری آل براجات لولا جو مالدار لوگ ہیں نا وہ جنت کے درجات تو وہ لے گئے ہم تو پیچھے رہ گئے کہا کیا مطلب ہم نماز پڑھتے تو وہ بھی پڑھتے آقا وہ صدقہ خیرات کرتے غلاموں کو آزاد کرتے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہم تو پیچھے رہ گئے وہ خرچ کرنے میں ہم سے آگے نکل کا کوئی بات نہیں تم ہر فرضی نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر ایک دفعہ لا وحدہ، لا الا الحمد والا كل قدیر، یہ سو کی گنتی پوری کر لیا کرو اس عمل کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے اب اگلی نماز کا ٹائم آیا تو غریب بیٹھے امیروں نے دیکھا کہ یہ کیا نیا کام انہوں نے شروع کر دیا پوچھ لیا بھی یہ تم کیا کر رہے اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہنے لگے جی آپ تو مالدار ہیں آپ تو سب و خراب بہت کرتے ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہمیں اللہ کے پیغمبر نے اس کی جگہ یہ عمل بتایا اچھا اگلی نماز کا ٹائم آیا غریب بھی بیٹھے تو امیر بھی بیٹھے ہوئے سب لگے ہوئے. پھر روتے ہوئے کہتے ہیں آکا وہ تو امیروں نے بھی شروع کر دی ہے اب اگر نبی علیہ السلط وسلام بزت تقسیم کرنے والے ہوتے تو کیا کہتے ہیں لے جاؤ تم بھی لے لو آگے کیا کہا سید الباری کی روایت ہے میرے محترم بھائی حدیث کی کتابیں اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھو نہ کی کی باتوں کی طرف آؤ. آج لوگ پانچ میں پڑھ گئے جی کیا کریں ادھر تو لاری اڈو مالا ہی صاحب ہو گیا کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے ان کی سنیں وہ سچے لگتے ہیں تمہاری سنے تم سچ تو تم خود کیوں نہیں ترجمے والا قرآن پڑھتے خود پڑھو نا حدیث ترجمے کے ساتھ میرے محبوب پیغمبر نے ان غریب روتے ہوئے صحابہ کو کہا او میرے میں کیا کر سکتا ہوں ذالک فضل اللہ ہی یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے رزق دینا اللہ کا اختیار ہے اور کون رزق دے سکتا ہے میرے محترم بھائی کیسے سمجھاؤ پوچھو مکے کے اندر سب سے اس غریب گھرانا کس کا تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا تھا امی ایشا سے بانجے نے پوچھا خالہ محبوب پیغمبر کے ساتھ آپ کا گزران کیسے ہوتا تھا کہتی ہے انکنال لال سم ہلال محبوب پیغمبر کے -خندق کا موقع ہے ایک سے روتا ہوا آیا پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اب کام نہیں ہو رہا اب کمر کو تکلیف ہے روکتے ہوئے پیڑ سے کپڑا ہٹاتا ہے کہتے آکا بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے تو پتھر باندھا ہوئے. میرے روف اور رحیم پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو صحابہ کہتے ہم ایرانو شستر تھے آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلا صرف آپ نے روکتے ہوئے اپنے پیڑ سے کپڑا ہٹائے ہیں اگر اللہ سے میں مانگتا دعا کرتا اللہ اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا بعد میں آ کے لوگ ان سے مانگیں گے جن کے اپنے گھر میں ہی نہیں. سارے خزانے اللہ کے پاس مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پچھلے دنوں تو ایک ساتھی ادھر نا کہ ہم کسی اپنے بزرگ کا نام لیں ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں کہ رزق دینے والا اے اللہ رب العزت کی ذات ہے رزق کے خزانے کا دیکھیں خاتون ہے کیا کہتی ہے ذکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر زندہ پیغمبر سامنے ہے مرا ہوا نہیں فوت نہیں ہوئے اللہ کے پیغمبر مٹی میں دفع نہیں ہوئے سامنے ہیں خاتون ذات ہے کہتی ہے ذکریہ فالت ہوا من عمد اللہ یہ رزق اللہ نے مجھے اطا کیا ہے اس لئے میرے محترم بھائیو ہر نعمت کو اللہ کی طرح منصوب کیجئے طبیعت خراب ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دیکھیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آپ کے اس شہر کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں نا مکہ کو فتح کیا ہے پتا ہو گئی یہ وہ مکہ ہے جہاں محبوب پیغمبر کو مارا جاتا کچھ چھڈانے والا نہیں ہوتا تھا چھپ چھپا کے رات کی تاریخی کو نکلے اب ادھر محبوب پیغمبر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں کوئی غرور اور تکبر نہیں صحابہ کہتے ہیں آپ کی اتنی آرزی بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے مبارک کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اتنا جھکا لیا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کی سواری کو لگ رہی تھی کوئی غرور اور تکمبر نہیں کہ اب میں بادشاہ بن گیا اب میں سے نہیں پیشانی مبارک کو جھکائے ہوئے اور زبان پہ کیا تر نہ جا ہے سی بخاری اٹھائے زبان سے ایک ہی بول بار بار نکل رہا ہے تمام اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اپنے بندے کی مدد کی ہے اور اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو ہرا دیا اب کیا کہا ہے یہ نہیں کہا کہ تیرہ سال ادھر میں محنت کرتا رہا میری محنتوں کا نتیجہ ہے ادھر میں نے کوشش جاری رکھی پھر مدینے سے نہیں بیٹھا کتنے جہاد میں نے کیے بدر کے اندر میرے اتنے قربان ہوئے کے اندر میرے اتنوں نے قربانی کی یہ سب قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ تو ہم تو ہی پرست کہتے ہیں ہمارے اسلاف کی محنتیں فلاں کی محنتیں اللہ کا نام ہی نہیں جی لیتا تو عید پرستوں کے سے اللہ کا ذکر کتنا کم ہو گیا محبوب پیغمبر نے اپنے چچا حمزہ کو یاد کیے ہے یہ اس کی شہادت کا نتیجہ ہے فلاں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے نہیں کیا کہا ہے یہ ساری فتوحات کس نے دی ہے اکیلے اللہ نے دی تو میرے محترم بھائیو ہم پھر کیا رہ گئے محبوب پیغمبر جو پوری کائنات کے سردار ہیں جن کی عظمت اور شان اتنی ہے امی ایشا فرماتی ہے ایک دفعہ مسکراتے ہوئے میرے محبوب پیغمبر میرے حجرے میں آئے میں اٹھی میں نے کہا اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے لیکن وجہ کیا ہے کہا دروازے سے ابھی ابھی جبریلی امین واپس گیا ہے اور جاتے ہوئے کہہ کے جا رہا تھا قلبتو مشارق الارض و مغاربہ ولم ار افضل من محمد آقا جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے نا مشرق و مغرب شمال جنوب پوری دنیا کا میں نے سروے کیے ہے آپ سے افضل اللہ نے اپنی مخلوقات میں پیدا ہی نہیں کیا جن کی اتنی شارت آقا کون فرماتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترے ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا دوسرا پاس ہی آ گیا کہا کیا یہ وہی ہے کہا ہاں یہ وہی ہے کہا اس کو تولو آقا فرماتے میرا وزن کیا گیا ایک پردے کے اندر مجھے رکھا گیا دوسرے پردے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری پھر دو پھر 10 پھر 100 آدمی کے مقابلے میں تولا گیا دوسرا فرشتہ کہتا ہے ذن ہو بالف اب ذرا اس کو ہزار کے مقابلے میں تول لو آقا فرماتے ہیں فرجحتو علل الفی ہزار کے مقابلے مجھے تولا گیا میرا وزن پھر بھی بھاری دوسرا فرشتہ کہتا ہے او اس کو کب تک تولو گے اس کے مقابلے میں پوری کائنات بھی رکھ دو اس کا میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ गया اتنا شان بن گیا گاڑی फन का یہ میرے कैसे کا نتیجہ یہ ہاتھ کام کر رہے کس کی رامت سے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت نہ ہو ہاتھ چالی نہیں سکتا کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے شال ہو گئے ہو یہ پاؤں کام کر رہے ہیں. ساری جو بندے کی ہے نا بندے کے جسم سے صادر ہونے والی یہ سب اللہ کی رحمت سے چلتا ہے ہم تو ایک لکما بندہ آج کل کیا ہے ہمارے ملکوں کے اندر تو ایک گولی کی مار ہے کیا چیز ہے گولی لگی نہیں بندہ کیا نہیں میرے محترم بھائیو دیکھے نا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی اتنی خوبیے ہیں پوری رات بھی گزر جائے شمار کرتے رہیں خوبی نہیں ختم ہوں گی سب سے عظیم شان خوبی پتا ہے کام سی اللہ فرماتے انکا کہ آپ کا اخلاق سب سے عظیم الان ہے آپ کا اخلاق سب سے عظیم شان دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبما رحمت من میرے محبوب پیغمبر یہ تجھ پہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ کا اخلاق نرم ہے یہ اللہ کی رحمت سے آپ کا اخلاق نرم ہے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے وہ اللہ کی رحمت کے تو ہم اتنے محتاج ہیں مسلمان کہ دنیا اور آخرت کا ہمارا نظام چل ہی نہیں سکتا محبوب پیغمبر بیٹھے تھے اللہ کی رحمت کی بات چلی کہا تم میں سے کوئی بھی نہ کوئی بندہ بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا سب اللہ کی رامت سے جنت میں جائیں گے بخاری میں آتا ہے ایک سے اب بھی اٹھے عرض کرتے ہیں اقا والا انت یا رسول اللہ اقا آپ تو عبادت میں بڑی محنت کرتے ہیں آپ کے تو کھڑے میں پاؤں مبارک سو جاتے ہیں آپ نے تو دین پہ اتنی مارے کھائی ہے تیرہ سال ادھر محنت کرتے رہے کیا سارے جنت میں نہیں جائے گی اللہ کی رامت کے محتال آکا فرماتے ولا آنا اللہ تغمت بھی فصلے کی ہاں ساتھی ہو جب تک مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہیں نہ ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا اللہ کے یہ کون سی ہستی ہے جن کے بارے میں آقا خود فرماتے آنا اولو باب الجن ایمانداروں کے لیے جو اللہ نے جن جنت تیار کی ہے نا اس کا افتتاہ اللہ نے مجھ سے کروانا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا سارے نظام اللہ کی رحمت سے چڑھ گئے سارے نظام دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلات وسلام نے ہمیں کیا سکھایا محزن کہتا ہے نا اللہ اکبر تو ہم کیا کہتے اللہ, رسول اللہ جب موزن کہتا ہے اگر یہ گواہی تو پھر آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں ہمارے آقا نے ہمیں کیا سکھایا کہ اب محزن نے مسجد میں بلا لیے اللہ بل کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ایسے لیے آقا نے کہا دیا تھا آو ساتھیو مجھ سے جنت کا خزانہ لے لو جنت کا اور جنت بھی وہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس کا خزانہ لے لو صحابہ نے کہا آقا وہ کونسا خزانہ ہے؟ قَالَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کا ترجمہ بتایا ہے اللہ موضل نے بلالی ہے نماز کے لیے لَا حَوْلَا کاروبار میں بیٹھا ہوں بچوں میں بیٹھا ہوں دوستوں میں بیٹھا ہوں کام میں لگا ہوا ہوں لا اہ ادھر سے ہل نہیں سکتا ادھر سے اٹھ نہیں سکتا ولا قوتہ اور چل کے جا کے تجھے سجدہ نہیں کر سکتا اللہ مگر تیری توفیق سے اللہ تو تفیک دے گا تو میں عبادت کر سکوں گا ہر کام اللہ کی توفیق سے اور اے میرے محترم بھائیو جبریل امین کا بھی یہی عقیدہ تھا صحیح مسلم اور صحیح بخاری اٹھائے محبوب پیغمبر جب میراج کی رات گئے ہیں نا دو جگہ آپ کی ضیافت کی گئی ایک بیت المقدس کے باہر اور دوسرا ساتھ میں آسمان پہ دونوں جگہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کس پیالے کا انتخاب کیا ہے دودھ والے پیالے کا اللہ ہمیں بھی خالص دنیا کے اندر بھی نصیب کرے اور اللہ جنت کے اندر تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ میں لے گئی دودھا پیالہ آپ نے انتخاب کیا ہے تو جبریل امین نے کیا, کیا؟ کمال کر دیا آپ نے تو؟ جب آپ نے دودھ والا پیالہ ہی ہے نا جبریل امین فوراً الحمد للہ ہلدی ہدا کل الفطر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو دودھ پکڑنے کی توفیق دی ہے سارے کام اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں میرے محترم بھائی کا بھی یہی عقیدہ اپنے باری کھڑا کر دیا اکیلا گیا ہے اس کے قلعے میں گھسا ہے اندر سے کنڈی دروازے بند کر دیئے اندھیرا تھا اس کو آواز دی اس نے آگے سے آواز پہ آواز دی ہے اس کی آواز پہ حملہ کیا ہے حملہ کیا وہ چیخا اور چلایا پھر باہر آئے تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آ جائے اس کو آواز دی اس کی آواز پہ پھر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا پھر دروازے سے باہر نکلے نکلتے نکلتے آخری سیڈی پہ سے پہلے نا سمجھا پتا نہیں آخری سیڈی ہے پاؤں نیچے آیا ہڈی ٹوٹ گئی اتنی محنت کے بعد جب باہر نکلے ساتھیوں کے پاس ساتھیوں کو پتا ہے کیا کہتے ہیں کاتا ل چلو ساتھیوں ابو رافع کو اللہ نے قتل کر دی ہے کتنی محنت کی ہے اور سارا کس کی طرح منسوخ کر دی ہے اللہ نے کی ہے ہر اچھا کام اللہ کی طرف اچھا کپڑے ہیں غلام کی باری سوار, ہونے کیے وہ سوار ہے چلتے چلتے آخری منزل ہے جوتا ٹوٹ گیا ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھ میں مہار ہے لباس کو کئی پیبند لگے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کے قریب پہنچے ابو بید نے جرا فاروقت یہ بات کرتا تو میں مار مار کے اس کو سبق سکھاتا تم کیا جانو کیا کپڑوں کی بنا سے ہمیں عزت ملی ہے کیا جوتے نے ہمیں عزت دی ہے کیا سواری پہ سوار ہونے سے عزت ملی ہے نئی ابو بیدہ اللہ, یہ ساری عزت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اور ساری عزت اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے اس لیے میرے محترم بھائیو آخری بات جس پہ بات ختم کریں گے وقت کافی ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلات و کی ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا نا سید البخاری میں آتا ہے بیمار ہو گیا آپ کو اطلاع ہوئی آپ نکلے اس کی تیمارداری کے لیے اجازت لی جب پہنچے سیدنا نانس فرماتے ہیں ہم نے اس بچے کو دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے آخری سانسوں ہو خدمت کرتا تھا محبوب کی آقا اس کے پاس بیٹھے اور آپ فرماتے ہیں یا غلام اسلم وہ پیارے بچے تو کے بغیر میری خدمت تجھے فائدہ نہیں دے گی تو عید کے بغیر نہیں فائدہ ہوتا میری رسالت کے اقرار کے بغیر ان خدمتوں کا کوئی فائدہ نہیں اصلیم. بچے کامیابی چاہتے ہو پھر اسلام قبول کر لو تو عید کا اقرار کرو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے باپ نے کہا تیل بل قاسم بیٹا گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو خالی نہیں لٹاتے مان لو باپ جب باپ نے اجازت دی ہے اس نے کلمہ پکار دی ہے جو ہی کلمہ ختم ہوا ہے ادھر سے اس کی روپ پرواز کر رہی صحابہ کہتے ہیں آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور زبان سے ایک ہی کلمات بار بار میں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ انکزہو من النار وہ ساتھیوں تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آنکھ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیئے نہیں کہا دیکھا میں نے فکر کی میں وقت میں پہنچا میں نے ایسے کوشش کی میں نے ایسے میں یہ تو ہم کہتے ہیں میں نے اتنوں کو مسلمان کر دی <laughs> <coughs> میں نے اتنوں کو ہدایت کی طرف لے آیا ہوں میرے خطابت کے کمالات ہیں جب پہلے میں آیا تھا نا ایک ساتھ ہوتی تھی اب پوری مسجد ہی بڑھ گئی ہے میں نے خطابت کا جادو چلایا ہے یہ تو ہم سب کی باتیں ہیں لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اتنے بڑے کارنامے کو کس کی طرح منسوخ کیا ہے اس کو جنب سے کس نے بچایا ہے ایک اللہ اس لیے میرے محترم بھائی ہوئی سبق یاد کیجئے ہر نعمت اللہ کی عطا ہے اس کو <coughs> اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے نہ کسی اور سرکار کی طرف نہ اپنی طرف اگر کوئی اور سرکار کوئی اور کام کرنے والی ہوتی تو اس کو موت ہی نہ آتی موت ہی نہ آتی مرنے کو کس کا دہ چاہتا ہے جس کا اپنا اختیار زندگی پہ نہیں ہم اس پہ میزے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود غسل نہیں کر سکتا خود اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا خود غسل کر کے وہ پہن نہیں سکتا قبرستان جا نہیں سکتا کبر کے اندر خود اتر نہیں سکتا افسوس ہے انسان تن پہ جو ادھر تک تیرا تھا نے جب اس کو کبر کے اندر اتارے ہیں پھر مٹی ڈال دی ہے اب تو نے اس سے مانگنا شروع کر دی ہے اس کو سمجھ بیٹھا ہے یہ میرے رزق کو چلانے والے انسانا اللہ نے شکرے کیے ہیں وہ انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کتنا میرا نہ ہے تو نے زندہ کو چھوڑ کے مرے ہوئے کو پکارا ہے نہیں میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آتا ہے اگر کوئی اللہ کی نعمت کو کسی اور اس کے گوداموں کی چابیے بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی اس کو کسی نے کہا یہ سارا اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے اس نے کہا چل چل انما سارا میرے فنڈ کا نتیجہ ہے مجھے مزدوروں سے کام لینا بڑا آتا ہے میرا کمالات ہے مجھے بزنس چلانا بڑا آتا ہے جب اس نے اپنے کھاتے میں ڈالا ہے اللہ رب الت نے کیا کیا ہے فخر سپنا وار ہل اللہ فرماتے ہیں اس اس کو ہم نے اس کے گوداموں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا سی البخاری میں آتا ہے آکا فرماتے فوت جل جل اکی آل کی آما آکا فرماتے وہ آج بھی زمین میں دھنس رہا ہے قیامت تک دھنستا چلا جائے گا اللہ کی نعمت کو اس نے اپنے فن کی طرف ڈالا ہے بہت بڑی غداری ہے اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے نہیں میرے محترم بھائیو یہ عقیدہ عید ہے اس کو خود بھی سمجھیے اپنے معاشرے اپنے دوست احباب کی یہ اس شہر کے اندر اگر ہمیں عقیدہ تو سے ہم محروم رہ گئے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانو کے اندر عقیدہ عید کو سمجھنے کی توفیقت آ فرمائے اور اسی پہ زندہ رکھے جب موت آئے تو آخری وقت اللہ رب العزت کلمہ توحید نصیب فرمائے اسی پہ اللہ رب العزت ہمارا آخرت کے اندر اٹھنا نصیب فرمائے اللہ رب العزت جو بیان ہوئے ہے قبول و منظور فرمائے یہ سب اللہ کی توفیق سے تھا اگر کوئی غلطی کمی کوتائی ہے تو یہ میری نلائکی ہے اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی بیماری کی وجہ سے اچانک بیمار طبیعت خراب ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اکٹھے ہیں اللہ رب العزت اسی طرح میں جنت کے اندر اکٹھا فرمائے وقوع کو رحاد آست